زاک اللہ خیرا السلام علیکم و رحمت اللہ آواز میری ابھی آ رہی ہے یا ابھی بھی بریک ہے آواز صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ محمد. اچھا وائس اوکے ہے الحمدللہ میں تو سمجھ رہا تھا کیا آج پرابلم ہے بیلیکس پر بھی دیکھیں کون بھائی ہیں تو وہاں پر بھی مطلب مائک مطلب چھوڑ دیں میں لوگین ہو لوگ انہوں بیلیکس پر بھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و محمد وسلم یہ پر بھی مجھے آپ انوائٹ کریں. بس یہ آگیا روم آ گیا میرے پاس یہ سنی ڈیفینڈر بھائی ہیں یہ مائک ہمیں دے دیں اگر اچھا دی جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ بیریکس پر بھی میری آواز آ رہی ہے بیلکس پر بھی میری آواز آ رہی ہے جی جزاک اللہ, اللہ, اللہ جی معذر چاہتا ہوں آج کچھ ٹیکنیکلی پرابلم ہے جن کی وجہ سے پندرہ بیس منٹ کی تاخیر ہوئی بار بار آئے اور ہم بار بار گئے آج جمعہ کا مبارک دن تھا محدسی نے کی کی الحمد للہ آج ہم سی رب بیان کرتے ہیں تو انشاءاللہ شاء اس سلسلے میں امام نسائی رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہوگا رسول اللہ یا حبیب اللہ وسلام والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلى آلك وارض حالك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحذين الجود والكرم والي وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صحاب ستہ میں امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمت اللہ علیہ اہم حیثیت رکھتے ہیں حافظ ابو علی نیشاپوری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے وطن اور بیرون وطن میں صرف چار آئمائے حدیث دیکھے ہیں نیشاپور میں محمد بن اسحاق اور ابراہیم بن ابی طالب مصر میں نسائی اور احواز میں ابدان رحمت اللہ ان کے علاوہ ابو الحسین بن المظفر نے بیان کیا ہے کہ مصر میں ہمارے تمام مشائق امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے تقدم اور ان کی امامت کا اعتراف کرتے تھے اور حافظ علی بن عمر کہتے ہیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم حدیث میں اپنے تمام ہم اثروں پر فائق تھے حافظ ابن حجر کلامی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ امام نسائی نقدر جان میں انتہائی محتاط معتمد اور اپنے تمام معاصرین پر مقدم تھے نیز فرماتے ہیں کہ فن رجال میں ماہرین کی ایک جماعت نے امام نسائی کو امام مسلم بن حجاج پر بھی ترجیح دی ہے اور دار قطنی وغیرہ نے ان کو فن اسماء الرجال اور دیگر علوم حدیث میں امام العیمہ ابو بکر بن خزمہ سے بھی افضل گردانہ ہے الغرض امام نسائی رحمت اللہ لے ماہرین علم حدیث کی نظر میں ہمیشہ قابل احترام اور شائقین حدیث میں ہمیشہ مقبول رہے اسی لگن میں زندہ رہے اور اسی راہ میں فوت ہوئے امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان بن دینار نسائی یہ نصب ہے حضرت جو ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ کا دو سو پندرہ ہجری میں خوراسان کے ایک مشہور شہر نسا میں پیدا ہوئے اور امام نسائی علیہ رحمہ کے سال ولادت میں مؤرخین کا اختلاف ہے لیکن اس باب میں قول فیصل امام نسائی کے قول کو قرار دینا چاہیے اور وہ فرماتے ہیں کہ میرا سال پیدائش دو سو پندرہ ہجری ہے ابتدائی, ابتدائی تعلیم کے بعد 15 سال کی عمر میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے علم حدیث کی تحصیل شروع کی سب سے پہلے وہ کوبہ بن سعید بلخی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی خدمت میں ایک سال دو ماہ رہ کر علم حدیث حاصل کیا امام نسائی نے دور دراز شہروں میں جا کر علم حدیث کا اکتساب کیا اور احادیث کی طلب اور روایت کی خاطر متعدد سفر اختیار کیے جن شہروں میں جا کر آپ نے علم حدیث حاصل کیا ان میں حجاز عراق شام خوراسان اور مصر خاص طور پر قابل ذکر ہیں آپ کا وطن خراسان ہے لیکن بعد میں آپ نے مصر میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی امام نسائی نے اپنے وقت کے نادر اور یگانہ روزگار مشاعر سے سمائے حدیث کا شرف حاصل کیا جن میں سے یہ حضرات کے اسما خاص طور پر قابل ذکر ہیں حضرت قطعیبہ بن سعید اسحاق بن راہویہ حشام بن عمار عیسی بن ضبہ محمد بن نظر، ابو قریب سوید بن نصر، محمود بن غیلان محمد بن بشار علی بن حجر ابو داؤد سلیمان اور ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی تلامزہ کا سلسلہ بھی بہت وسیع ہے متعدد شہروں سے کثیر تعداد میں طلباء آ کر آپ سے اقتصاب فیض کیا کرتے تھے چند تلامزہ کے اصوا یہ ہیں عبد القنیم بن احمد نسائی ابو بکر احمد بن محمد بن اسحاق ابو علی الحسن بن القر الحسن بن رشیق حافظ ابو القاسم اندلسی علی بن ابو جعفر ابو بکر بن حداد فقی ابو جافر عقیلی ابو علی بن ہارون حافظ ابو علی نیشا ابو ابوالقاسم طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین امام نسائی رحمت اللہ علیہ ملی رنگ کے نہایت خوبصورت شخص تھے بے حد توانا اور جسیم تھے ان کے بدن پر عموماً خون کی سرخی دوڑتی رہتی تھی ان کا دسترخان انواع اقسام کے لذیذ کھانوں سے پر رہا کرتا تھا عام طور پر مرغ وغیرہ بنوا کر کھایا کرتے تھے بعض روایت میں ہے کہ کھانے کے بعد نمیز پیا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ خوش وزع اور خوش پوشاک تھے اور انتہائی قیمتی اور عمدہ لباس زیبتن کیا کرتے تھے اور آپ کی چار ازواج تھیں امام نسائی رحمت اللہ علیہ بے حد عبادت گزار اور شب بیدار تھے ایک دن روزہ اور ایک دن افطار سو میں داودی کے طریقے کو اپنایا ہوا تھا طبیعت اور مزاج میں حد درجے افتخنا تھا اس لیے حکام کی مجلس سے ہمیشہ احتراض کرتے تھے امام نسائی رحمتہ اللہ علیہ عقائد میں بھی راسب تھے جس زمانے میں متضلاع کے عقیدہ خلق قرآن کا چرچا تھا ان دنوں محمد بن آئین نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک سے کہا کہ فلان شخص کہتا ہے کہ جو شخص آیت کریمہ کو مخلوق مانے وہ کافر ہے تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا یہ حق ہے امام نسائی کی کثرت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حافظ محمد بن مظفر اپنے مشائل سے روایت کرتے ہیں کہ امام نسائی رحمتہ اللہ علیہ دن کے وقت میں امیر مصر کے ساتھ جہاد کرتے اور رات ساری عبادت میں گزار دیتے تھے طبعا ان فیاض تھے اور مسلمان قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑایا کرتے تھے انہوں نے ساری زندگی اس رسول کو اپنانے اور اخلاق صالحین کے تخلق میں گزاری یہاں تک کہ دمشق میں خوارج کے ہاتھوں جا میں شہادت نوش کیا تشریح کی بحث سے متعلق بھی عرض کر دوں کہ امام نسائی آخری عمر میں مصر سے دمشق تشریف لے گئے وہاں کے لوگ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور فضیلت میں انتہائی غالی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وض الکریم کے حق میں انتہائی متعصب تھے بلکہ دمشق میں اس وقت اکثریت ہی ان لوگوں کی تھی جو حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وضالکریم کے بارے میں الل اعلان بدگویاں کیا کرتے تھے تو امام نسائی رحمت بد عقیدگی کی یہ فضا دیکھی تو اصلاح عقائد کی غرض سے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب پر مشتمل کتاب الخائش تصنیف فرمائی اس کتاب کی تصنیف سے ان کا مقصد حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فضائل اور مناقب کا احسا کرنا تھا اس لیے ان میں بعض ایسی روایات بھی آ گئیں جو روایت اور درائط کے اصول پر صحیح نہیں ہے تو خصائص کی تصنیف کے بعد امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے دمشق کی جامع مسجد میں لوگوں کے سامنے اس کو پڑھ کر سنایا چونکہ یہ کتاب وہاں کے لوگوں کے نظریات کے خلاف تھی اس لیے اس کتاب کو سن کر وہاں کے لوگ مشتعل ہو گئے مجمے سے کسی شخص نے کہا ہمیں آپ کوئی ایسی روایت سنائیں جس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہو تو امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا معاویہ اس پر راضی نہیں ہے کہ ان کا معاملہ برابر برابر ہو جائے کہ جائے کہ ان کی فضیلت بیان کی جائے تو اس بات کا سننا تھا کہ وہ لوگ آگ بگولا ہو گئے اور تمام آداب کو بلائے طاق رکھ کر انہوں نے امام نسائی رحمت اللہ علیہ کو زد وقوب کرنا شروع کر دیا اس میں آپ کو شدید ذربات جو ہیں وہ پہنچی حضرت امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اور شدید مطلب آپ جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور بعض اشفیا نے آپ کے جسم کے نازک حصوں پر بھی لاٹیاں ماری آپ بہت بے حال ہو گئے اور یہ ہے وہ قبضہ جس کی بنا پر بعض لوگوں نے آپ کو رفض کی طرف منسوخ کر دیا حالانکہ اس الزام سے آپ, کا, آپ کو دور کا علاقہ بھی نہ تھا بعض لوگوں نے اس باب میں ابن خلقان کی اس عبارت سے دھوکہ کھایا کہ وہ تشیح کرتے تھے حالانکہ ایسا نہیں ہے اور علامہ ابن خلقان نے امام نسائی رحمت اللہ علیہ کے لیے تشیح کا لفظ استعمال فرمایا اور تشہیر اور رفض میں بہت فرق ہے علامہ ابن حجر علیہ رحماء کا یہ کلام آپ سنیں کہ متقدمین کی اصطلاح میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وضح الکریم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دینے کو تشیح کہتے ہیں جبکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی تعالیٰ وضالکریم کو تمام جنگوں میں حق پر اور ان کے مخالف کو خطا مانا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجل کریم پر شیخین کے تقدم اور ان کی فضیلت کو بھی مانا جائے اور متاخرین کی اسلام میں تشہیر محض رفض کو کہتے ہیں اور اسی طرح نیز علامہ اسکلانی اسی موضوع پر بحث کرتے ہوئے مقدمہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وضح الکریم کی محبت اور انہیں صحابہ سے افضل جاننے کو تشیح کہتے ہیں بس جو شخص انہیں حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر فاروق سے بھی افضل جانے وہ غالی شیعہ ہے جس کو رافضی کہتے ہیں ورنہ وہ شی ہے اور اگر وہ شیخین کو سب و شتن بھی کرے یا ان سے مغل ظاہر کرے تو وہ غالی رافضی ہے خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سر تعالی وجہ الکریم کو شیخین سے افضل جانے وہ رافضی اور میری آواز آ رہی ہے آج بیلکس پر کچھ پرابلم مجھے ہو رہی ہیں پال ٹاک پر میری آواز آ رہی ہے صلی اللہ محمد اب یہ لکھا ہوا آ رہا ہے بیلکس پر یو آر ناٹ اتورائز ٹو جوائن دس روم اب اللہ عالم اس کا کیا مطلب مطلب کیسے ہو گیا یہ حالانکہ میری آئی ڈی جو ہے اچھا سرور ڈون ہے اچھا اچھا اچھا میں اس روم کو بند مطلب خود روم سے نکل جاتا ہوں نا اس کے جی بہت بھی مسئلہ ہے الحم و مولانا محمد الکرم و علیہ وبارک وسلم جی خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص حضرت سیدنا علی المرتضی الرام اللہ تعالی وجہب الکریم کو شیخین سے افضل جانے وہ راضی اور جو ان کو حضرت سیدنا عثمان غنی سے افضل جانے وہ شیگی ہے لیکن امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ وہ حضرت علی المرتضی کو شیخین یا حضرت عثمان غنی پر فضیلت دیتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب و سنن میں بیعت حضرت ابو بکر کے وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان روایت کیا ہے کہ حضرت عمر نے ثقیفہ ساعدہ میں مہاجرین اور انصار کے اجتماع سے کتاب کر کے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا کتنا ابو بکر سے سیکھ اللہ تعالی عنہ کو امامت کرانے کا حکم دیا پھر تم میں سے کون ابو بکر پر مقدم ہونا چاہتا ہے ان سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم ابو بکر پر مقدم ہونے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں تو امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی اس روایت کے ہوتے ہوئے ان کی طرف تشہیر کی نسبت کیسے صحیح ہو سکتی ہے خصوصاً جبکہ انہوں نے باقی صحابہ کے فضائل کی تصنیف کیے ہیں چنانچہ ان کے شاگرد محمد بن مسا فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ حضرت سیدنا علی اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فضائل لکھنے اور فضائل شیخین پر کچھ نہ لکھنے کی وجہ سے امام ابو عبد الرحمٰن نسائی کا انکار کرتے ہیں تو میں نے اس مسئلے پر امام نسائی رحمت اللہ علیہ سے گفتگو کی انہوں نے فرمایا جب میں دمشق گیا تو وہاں اکثر لوگوں کو حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وضح الکریم سے منحرف آیا پس میں نے کتاب الخصائص خسائش اس سے تسنیف کی کہ وہ لوگ راہ راس پر آ جائیں تو اس کے بعد انہوں نے باقی صحابہ کے فضائل بھی تصنیف کئے اس اقتباس سے ثابت ہوا کہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ حسب مراتیل تمام صحابہ کے فضائل کے موقع تھے البتہ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں حضرت سیدنا علی المرتض رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت میں شدت کی وجہ سے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کا تشہیر کی طرف اعلان تھا حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کثرت مشاغل کے باوجود متعدد کتب تسنی کی ہیں السنن القبڑہ المجبہ خصائص علی مسند علی مسند مالک مسند منصور فضائل صحابہ کتاب التمغیز کتاب المدین کتاب الضحفہ کتاب الخو کتاب الجرح مشقیت النسائی اسما الرواط مناس کے حج امام نسائی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے جب دمشق کی مسجد میں خسائش علی کا ارفتی بات سنایا اور لوگوں نے آپ کو زدو زدوقوب کیا تو خود نام اٹھا کر آپ کو گھر لے آئے آپ نے فرمایا کہ مجھے فوراً مکہ معظمہ پہنچا دو تاکہ مکہ یا اس کے راستے میں میرا انتقال ہو جائے سنا کہ مکہ معظمہ پہنچنے پر تیرہ سفر تین سو تین ہجری کو آپ کا انتقال ہو گیا اور وصال کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان آپ کو دفن کر دیا گیا اور بعض روایات کے مطابق مکے جاتے ہوئے راستے میں رملہ فلسطین کے مقام پر آپ کا وصال ہو گیا اور وہاں سے آپ کی میت مکہ معظمہ پہنچائی گئی امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی سنن کتاب قطب صاحب فطہ میں انتہائی اہم حیثیت رکھتی ہے امام نسائی نے اپنی کتاب میں عام طور پر صحیح الاسناد روایات بیان کی ہیں اور حافظ سیوتی زہر الربی میں لکھتے ہیں کہ امام نسائی نے فرمایا کہ کتاب و سنن کی اکثر احادیث صحیح ہی ہیں البتہ بعض احادیث معلول ہیں اور جس انتخاب کا نام مجتبہ رکھا گیا ہے ان کی کل احادیث صحیح ہی ہیں بعض مشاہیر علماء نے بیان کیا ہے کہ سنن نسائی امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے طریقوں کی جامع ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب افادیت میں ان کی کتابوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ امام نسائی نے اپنی سنن میں صرف روایات کو جمع ہی نہیں کیا بلکہ عبل حدیث اور دیگر فنون حدیث کا بھی بیان فرمایا ہے حافظ ابو عبداللہ بن رشید فرماتے ہیں کہ علم حدیث میں جس قدر کتابیں تعریف ہوئی ہیں یہ کتاب تصنیف کے لحاظ سے ان سب سے بہتر اور ترتیب کے اعتبار سے سب سے اعلی ہے خصوصیات کے لحاظ سے یہ بخاری اور مسلم کے اسلوب کی جانیں اور بیان علم میں یہ ان سے منفرد اور ممتاز ہے حافظ یوتی لکھتے ہیں کہ امام ابوالحسن نے کہا ہے کہ جب تم محدثین کی روایات پر نظر ڈالو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جس حدیث کا امام نسائی اخراج کرتے ہیں وہ باقی محدثین کے اخراج کے بہ صحت کے زیادہ قریب ہوتی ہے بعض مغاربہ سنن نسائی کو صحیح بخاری پر ترجیح دیتے ہیں حافظ تخاوی فرماتے ہیں کہ بعض مغربی محدثین نے تصریح کی ہے کہ وہ امام نسائی کی کتاب امام بخاری کی صحیح سے زیادہ بہتر ہے اور محدث ابن احمر نے اپنے بعض مشاہق سے یہاں تک روایت کیا ہے کہ سنن نسائی علم حدیث کی تمام مصنفات میں سب سے افضل اور قطب اسلامیہ میں سنن نسائی اپنی نظیر نہیں رکھتی امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے ابتداء حدیث کی ایک مبذود کتاب تعلیم کی جس کا نام سنن القبرا رکھا اور سید جمال الدین فرماتے ہیں کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے اور ترک حدیث, ترک حدیث کے جمع اور بیان مخرد میں آج تک اس کتاب کی کوئی نظیر سامنے نہیں آئی امام نسائی نے تعلیم کے بعد امیر رملا یعنی فلس... امیر فلسطین کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا تو امیر نے پوچھا کیا آپ کی اس کتاب میں تمام احادیث صحیح ہیں تو فرمایا نہیں اس میں صحیح اور حسن دونوں قسم کی احادیث موجود ہیں تو امیر نے ارض کیا کہ آپ اس کتاب میں سے میرے لیے ان احادیث کو منتخب فرما دیں جو تمام تر صحیح ہوں لہذا امیر کی اس فرمائش پر آپ نے سننے کبرہ میں سے احادیث صحیح کا انتخاب فرمایا اور وہ احادیث جن کی اسانید میں کلام کیا گیا تھا اس مجموعے سے خارج کر دی اور اس انتخاب کا نام انہوں نے المجتبا رکھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام المجتنی ہے بہرحال ان دونوں لفظوں میں معنی مقاربت ہے مجتبا کے معنی منتخب کے ہیں اور مجتنا اجتنا سے ماخوذ جس کے معنی درخت سے پختہ میوے چننے کے ہیں اس کتاب کو سننِ سغرا بھی کہتے ہیں اور عرف عام میں یہ سنن نسائی کے نام سے مشہور ہے اور جب محدثین مطلقاً روا ان نسائی کہتے ہیں تو ان سے ان کی مراد یہی کتاب ہوتی ہے اسی طرح جب مطلقاً کتب خطہ یا اصول سطح کہیں تو ان کتب خطہ میں یہی کتاب معتبر ہوتی ہے تمام علماء اور محققین کے نزدیک یہ امر معروف اور محقق ہے کہ کتاب و سنن امام نسائی کی تصنیف ہے اس کے برخلاف آفیز احبی نے یہ کہا کہ یہ کتاب امام نصاری کے شاگرد ابن سنی کی تصنیف ہے کیونکہ انہوں نے ہی سنن نے کا اختصار کیا اور اس کا نام المجتبہ رکھا اللہ اکبر کبیرہ امام نساری الرحمٰ نے اپنی اس تصنیف کی ترتیب اور تعلیف میں جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ اکثر کتب صحاق کے اسریب کا جامع ہے انہوں نے امام بخاری علیہ رحمہ کی طرح ایک حدیث کو متعدد ابواب میں ذکر کر کے اس سے مختلف مسائل کا استمبا کیا ہے امام مسلم علیہ الرحمہ کے طرز پر ایک حدیث کے تمام طرق کو اختلاف الفاظ کے ساتھ روایت کر کے ایک جگہ جمع کیا ہے اور امام ابود رحمتہ اللہ علیہ کے انداز پر صرف احکام فکر سے متعلق احادیث کی تدوین کی ہے اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کی طرح احادیث کے زیل میں ان فنی نقطۂ نگاہ سے گفتگو کی ہے اس کے علاوہ اس کتاب میں اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں جن میں سے چند ایک کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں امام بخاری علیہ رحما کی طرح امام نسائی علیہ رحما ایک حدیث کو متعدد مسائل کے اسباب کے لیے مختلف ابواب کے تحت ذکر کرتے ہیں ایک حدیث میں جس قدر ترک اور اسانید سے مروی ہو امام نسائی اس حدیث کو اختلاف الفاظ کے ساتھ ان تمام ترک سے ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں جیسا کہ امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ کا طریقہ ہے لیکن امام نسائی علیہ رحمہ میں یہ خوبی زائد ہے کہ وہ تمام ترک ذکر کرنے کے بعد بسا اوقات ان ترک میں جو اسانید مجروح ہوں ان کی نشاندہی کر دیتے ہیں اور بسا اوقات ان ترک کے درمیان محاکمہ کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ ان میں سے کون سا طریقہ صحیح اور کون سا مبنی بن خطا ہے بعض مرتبہ ایک حدیث سند غریب سے مرفو ان مروی ہوتی ہے اور سند مشہور کے لحاظ سے وہ حدیث موقوف ہوتی ہے تو ایسی صورت میں امام نسائی اس کی غرابت اور وقف کا بیان کر دیتے ہیں اور بعض اوقات ایک حدیث کی نفس ہی مشہور ہوتی ہے لیکن بعض الفاظ کے لحاظ سے اس کو غریب قرار دیا جاتا ہے ایسی شکل میں امام نسائی اس کی غرابت کا بیان کر دیتے ہیں جو حدیث شاذ اور غیر محفوظ ہو اس کی تصریح کر دیتے ہیں بعض اوقات ایک حدیث کسی راوی سے موصول ذکر کرتے ہیں لیکن وہ روایت در حقیقت مرسل ہوتی ہے امام نسائی حدیث مرسل اور منقطع میں کوئی فرق نہیں کرتے اور حدیث منقطع پر بھی مرسل کا اطلاع کر دیتے ہیں بعض دبا شیخ کی بیان کی ہوئی سند میں کسی راوی کا نام صحیح نہیں ہوتا تو حدیث ذکر کرنے کے بعد امام نسائی راوی کی اصطلاح کر دیتے ہیں اگر کسی حدیث کی سند میں کوئی غریب راوی آ جائے تو اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں اور بعض اوقات سند حدیث میں کوئی راوی کبھی نہیں ہوتا تو اس کا تعین کر دیتے ہیں اسی طرح اگر سند میں کوئی راوی ضعیف ہو تو اس کی بھی نشاندہی کر دیتے ہیں اگر ایک نام کے دو راوی ہوں اور ان میں سے ایک راوی ضعیف دوسرا کوی ہو تو اس کا بھی بیان کر دیتے ہیں اور بعض دفعہ کسی راوی میں کوئی ابہام ہوتا ہے تو اس کی کسی صفت کا ذکر کر کے اس ابہام کا ازالہ کر دیتے ہیں اور بسا اوقات امام نسائی حدیث کے راویوں کے مراسم اور ایک استاد کے متعدد شاگردوں کے درجات کا بھی تعین کرتے ہیں اور بعض دفعہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ کیسی حدیث کی تخریج میں دوسرے آئن حدیث سے اختلاف کرتے ہیں پھر اپنے موقف پر اقلی اور نقلی دلائل فراہم کرتے ہیں اور سنن نسائی میں ایک جگہ امام نسائی علیہ رحمان نے ایک حدیث سب سے طویل اسناط کے ساتھ بیان فرمائی ہے جس میں چھ تابعین کا ذکر ہے اور اس حدیث کے بعد امام نسائی لکھتے ہیں کہ میرے علم میں اس سے طویل اسناط اور کوئی نہیں ہے بعض دفعہ متن حدیث میں کوئی مشکل لفظ مستعمل ہوتا ہے تو امام نسائی رحمتہ اللہ علیہ اس کا آسان لفظ کے ساتھ معنی بیان کر دیتے ہیں سنا امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی کہ ایک عرابی نے مسجد میں آ کر پیشاب کر دیا صحابہ اس کو ڈانٹنے لگے تو حضور علیہ سلاۃ والسلام نے منع فرمایا تو امام نسائی کا مانا بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ اس کی وضاحت فرما دیتے ہیں اور امام نسائی علیہ رحمان سمنے سکرا کی تاریخ میں انتہائی غور و فکر اور تحقیق سے کام لیا ہے سبحان اللہ اور اس کے باوجود جس بات کی مطلب کوہن تک پہنچنے سے قاصر رہتے ہیں صاف کہہ دیتے ہیں کہ میں اس بات کو حسب منشا نہیں سمجھ سکا سن حدیث کے ماہرین نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط کو بڑی اہمیت سے بیان کیا ہے بعض لوگ شرائط کے لحاظ سے امام نسائی کو امام مسلم پر ترجیح دیتے ہیں حافظ ابو علی نیشا پوری کہتے ہیں کہ رجال میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی شرائط امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ سے زیادہ سخت ہیں اور بعض لوگ تو شرائط کے لحاظ سے امام نسائی علیہ رحمہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ترجیح دیتے تھے اور امام نسائی کی شرائط کے بارے میں اس قسم کی, کی اور بھی بہت سی باتیں بیان جو ہیں وہ کی گئی ہیں اللہ اکبر کمیرہ بعض تذکرہ نگاروں کی تصریح کے مطابق سنن نسائی کی مدویات کی کل تعداد پانچ ہزار سات سو اکسٹھ ہے اور جدید نمبری کے مطابق یہ تعداد پانچ ہزار سات سو چوہتر ہے واللہ تعالی عالم جل جلشان ساستا کی دوسری کتب کی جس قدر شروع اور تعلیقات تحریر میں آئی ہیں سنن نسائی کی شروع اور حواشی پر اس قدر توجہ نہیں دی گئی اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کتاب آسان اور سہل ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سنن نسائی کی اکثر احادیث چونکہ دوسری کتبیں صاح میں آ چکی ہیں اور وہاں ان کی مفصل شرح کی جا چکی ہے اس لیے سنن نسائی کے عنوان سے ان احادیث کی مزید شرح نہیں کی گئی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احادیث کی کتابوں کا جو ہے یہ ذکر کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور خصوصاً سہاستا اور عموماً سب حدیثوں کی کتابوں سے حسب توفیق ہمیں اپنے لیے موتی چننے کی توقیق عطا فرمائے یہ ہمارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس کلام ہیں جن کو محدثین کرام نے انتہائی محنت کے ساتھ جمع کیا ہے اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ہمیں احادیث کے نور سے اپنے سینوں کو پرنور کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین آمین آمین سنم آمین آمین وما جزاک اللہ جزاکم خیرہ محد سین کرام کے سلسلے میں صحافی سے متعلق جو ہے ہمارا یہ چکر سے متعلق کلوز ہوا ہے آئندہ جمع المبارک کو انشاءاللہ حضرت امام صحابی رحمتہ اللہ اور ان کی شرح الاثار کا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا ابھی کوئی بھائی تشریف لائیں ایک ناگ شریف پلے فرما دیں اس کے بعد سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر انشاءاللہ ہم دس بھی سماج فرمائیں گے تو کوئی بھائی ہینڈ ریس کر لیں ناگ شریف پلے کرنے کے لئے میری آواز اگر آ رہی ہے تو کوئی بائی ہینڈ ریس فرما لے ناک شریفرے کرنے کے لیے اللہم صلی و محمد والی و بارک و میری آواز آ رہی ہے یا میں اکیلا بیٹھا یہاں پر بول رہا ہوں وائف میری آ رہی ہے آپ بھائیوں کو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ محمد. اچھا جی آ رہی ہے تو آپ میں سے کوئی بھائی ناگ شریف لے کرنے پر قاضر ہے آپ میں سے کوئی بھائی جو ہے ناگ شریف لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا نہیں لگا سکتے اچھا چلیے میں نہیں کوئی بات نہیں پول گئی آپ کے سمائی کی پرابلم ہے اور باقی بھائیوں کا بھی کوئی پرابلم ہوگی اچھا چلے پھر ہم پھر وقفہ ہی نہیں کرتے یہ اچھا طریقہ ہے وقفہ نہ کرانے کا تو پھر متصل درس کو شروع کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین وسلام ولا سیدمرسلیم اباب ابین الفین اللہ جی یہ مختصر درس ہے اس کے بعد ان آپ اپنا سوال لکھیے گا میں ان جواب دے گا رسحبی اللہ حضرت سے محفوظ سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولازت سے قبل جو ہستیاں نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائی ہیں ان کا ذکر سماعت پر مار رہے ہیں چند ایک کا ذکر آپ سن چکے ہیں مزید کا ذکر آج حبشیوں نے یمن پر قبضہ جما تھا اہل یمن پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی سید بن ذی یزن نے کچرا کی امداد طلب کر کے یمن پر چڑھائی کی حبشیوں کو شکست دی اور اپنے اہل وطن کو ان کی غلامی کی زندگی اور ازیت رسانی سے نجات دلائی تم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باقاعدت کے بعد یوں رونما ہوا کہ جزیرہ عرب کے گوشے گوشے سے وفود سید بن ذی یزن کو مبارکباد دینے کے لیے آئے شعراء نے اس کی مداح میں تصویرے لکھے جس میں اس کے احسان کا ذکر کیا گیا کہ اس نے اہل یمن کو حبشیوں کی ذلت عمیز غلامی سے نجات دلائی اور اس پر اس کی خدمت پر خراج تشکر پیش کیا گیا ان بھوت میں ایک وفد مکہ کے قریش کا بھی تھا اس وفد میں حضرت عبد المطلی بن ہاشم عمیہ بن شمس عبداللہ بن جدعان اور اسد بن خویلت جیسے رئیس تھے جب حضرت سیدنا عبد المطلیم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے دربار میں پیش ہوئے تو آپ نے گفتگو کرنے کی اجازت طلب کی سیف نے کہا اگر تمہیں دربار شاہی میں لب لبکشائی اور آداب کا علم ہے تو ہم تمہیں گفتگو کی اجازت دیتے ہیں حضرت سیدنا عبد المطلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فصاحت و بلاغت سے اپنا مدعا پیش کیا کہ بادشاہ سراپائے حیرت بن کر رہ گیا اور انہیں کہا کہ آپ اپنا تعارف کرائیے آپ نے فرمایا کہ میں ہاشم کا بیٹا عبد المستلب ہوں اس نے آپ کو اپنے قریب کیا اور ان کی دلجوئی میں کوئی قسر اٹھانا نہ رکھی اور اپنے دربار کے ملازمین کو حکم دیا کہ نہ شاہی مہمان خانے میں ٹہرایا جائے ایک ماہ تک وہ وہاں ٹہرے رہے اور شاہی ریاستوں سے لطف اندوز ہوتے رہے اس اثنا میں نابادشاہ کو فرصت ملی کہ دوبارہ ان سے ملاقات کرے اور نہ انہیں ضرورت ہوئی کہ اس سے مچے جانے کے لیے رخصت طلب کرتے ایک ماہ کے بعد بادشاہ سیف بن وی نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی خلبت میں بلایا اور کہا اے عبد المطلب میں ایک راز سے تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تمہیں اس کا اہل سمجھتا ہوں تمہیں اس راز کو اقسا نہیں کرنا ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے فیصلے کو خود ظاہر فرما دے میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے جو ہمارے پاس ایک رازِ نہا ہے ہم اپنے علاوہ کسی کو اس کے مطالعے کی اجازت نہیں دیتے تو حضرت سیدنا عبد المسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے بادشاہ خدا تمہیں سلامت رکھے مجھے بتائیے وہ راز کیا ہے تو اس نے کہا کہ جب تہامہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جس کے کندھوں کے درمیان نشان ہو وہی امام ہوگا اور اس کے صدقے میں قیامت تک تمہیں سرداری نصیب ہوگی حضرت عبد المطلیم نے کہا کہ اگر شاہی جلال اور اس کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں اس بشارت کی تفصیل کے بارے میں التماف کرتا تاکہ میری مسرتوں میں مزید اضافہ ہوتا سیف نے کہا یہ اسی کا وقت ہے ابھی پیدا ہوگا ممکن ہے پیدا ہو بھی چکا ہو اس کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد اور والدہ فوت ہو جائیں گے ان کے دادا اور چچا ان کی کفالت کریں گے اس کی وجہ سے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا آتشک دے بجا دیے جائیں گے خدا بند رحمان کی عبادت کی جائے گی اور شیطان کو دستکار دیا جائے گا ہم اس کے مددگار ہوں گے اس کے دوستوں کی فتح کا ہم باعث بنیں گے اس کے دشمنوں کو ذہیل و رسوا کریں گے تو حضرت سنا عبد المطریب رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید وضاحت چاہی تو ابن زی یزن نے صاف کہہ دیا کہ اے عبد المطریب تم ان کے دادا ہو یہ سنتے ہی حضرت سی کو عبد المطلم رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گر پڑے بادشاہ نے انہیں کہا سر اٹھائیے اور مجھے بتائیے کہ جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں کیا ان میں سے آپ نے کچھ مشاہدہ کیا ہے تو حضرت عبد المطلم نے حضور والا کی ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک والدین کے وفات پانے اور کندھوں کے درمیان اس نشانی کے پائے جانے کے بارے میں بتایا فیف ابن وی یزن نے انہیں ہدایت کی کہ اس عمر سے کسی کو آگاہ نہ کریں مبادہ حسد کے جذبات آپ کے دوسرے ساتھیوں کے سینوں میں بڑک اٹھے نیز یہودیوں سے حضور کو محفوظ رکھنے کی خصوصی تاخیر کی اور بتایا کہ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ہوں گے اس کے بعد قریش کے قافلے کے تمام ارکان کو شرط بازیابی بخشا اور ان کو انعامات سے مالا مال کر دیا اور حضرت سد عبد المخلب رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسروں سے دس گنا زیادہ اشیات سے نوازا تو یہ ذکر تھا سائد بن ذی کا اب ورقہ بن القرشی کا ذکر کرتا ہوں ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا بن قفسی کا سلسلہ نصر کفسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نصب کے ساتھ مل جاتا ہے امر مبمین حضرت سید خدی القبر رضی اللہ تعالی عنہا ورکہ کے جچہ قویلت کی صاحب زازی تھیں ابو الحسن البقائی نے آپ کے بارے میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس میں آپ کا صحابی ہونا ثابت کیا ہے ورکا بن نوفل ان سعادت من افراد سے تھے جو زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی وادانیت پر ایمان رکھتے تھے قریش اور دیگر بت پرست عرب قبائل سے ان کا کوئی رابطہ نہ تھا آپ نے اپنے اقل سلیم سے ہی یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ عرب کے بدھ پرس دین ابراہیمی بیگ ٹھیک ہو گئے ہیں وہ ہمیشہ اس تلاش میں رہتے کہ انہیں وہ طریقہ معلوم ہو جائے جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ اللاطم السلام کی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی ملکوں کا سفر بھی اختیار کیا متعدد اہل علم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو ان آسمانی صحافیوں کے امین تھے جو اللہ نے مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء پر نازل کیے تھے اس تلاش جسدو کے باعث وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ آخری دین دین نصرانیت ہے انہوں نے اشاریوں کے ان عقائد کا اجتماع نہیں کیا جس میں انہوں نے اپنے نبی کی واضح تعلیمات سے انحراب کیا تھا اللہ کی وحدانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت پر ان کا پختہ عقیدہ تھا اسی اسنا میں وہ اس نبی کے بارے میں بھی تجسس کرتے رہے جس کی آمد کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے دی تھی جب آپ کی چچرذات بہن حضرت خط القمرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ سلاۃ السلام کے بارے میں بتایا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کی ذات ہی وہ نبی ہے جن کا انہیں شدت سے انتظار تھا حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کی حد نہ رہی کہ ان کی زندگی ہی میں وہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انہوں نے بربلا اعلان کر دیا گواہی دی کہ ان یک پاس عظیم ان کے پاس ایک عظیم فرشتہ آیا ہے جو ان سے پہلے انبیاء الحم السلام کے پاس وہی لے کر آیا کرتا تھا اور گواہی دی کہ آپ پر اللہ کا کلام نازل کیا گیا ہے اور گواہی دی کہ آپ اس امت کے نبی ہیں اور اس تمنا کا اظہار کیا کہ کاش وہ اس وقت تک زندہ رہیں کہ ان کی معیت میں جہاد میں شرکت کر سکیں حضرت سید امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت ورقاء کا قول بھی نقل جو ہے وہ کیا ہے کہ جب ام المقمین حضرت پھر یعنی قبر جت القبرا اللہ تعالیٰ فضور علیہ السلام کو لے کر حضرت ورقا کے پاس گئی تو انہوں نے کہا یہ وہ فرشتہ ہے جسے اللہ تعالی نے حضرت مص علیہ السلام پر نازل کیا تھا اے کاش میں اس وقت نوجوان ہوتا احکاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے جلا وطن کرے گی تصور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے ورکہ نے کہا ہاں کوئی آدمی بھی آج تک وہ امانت لے کر نہیں آیا جو لے کر آپ آئے ہیں مگر یہ کہ اس کے ساتھ اداوت کی گئی اگر آپ کا وہ دن مجھے پالے تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا پھر کلیل مدت کے بعد حضرت ورقہ وفات میں گئے ان حضرات کے علاوہ اور بھی کئی ایسے صحاظت مند نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے کفر و شک کے اس تاریخ دور میں بھی توحید کشمہ کو فروغ رکھا اللہ تعالی ان سب پر اپنی رسمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آمی. اہل فطرت کا حال ان کی قسمیں اور ان کی عقائد کی وضاحت کرتے ہوئے ایک مقام پر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل فطرت جنہیں انبیاء الحم الصلاۃ والسلام کی دعوت نہ پہنچی تین قسم ہیں اول مواحد جنہیں ہدایت ازلی نے اس عالمگیر اندھیرے میں رہ رہے تو دکھائی جیسے کن اس بن سا زید بن عمر اور مطلب ورقہ بن نوفل وغیرہ وغیرہ اس بن صاحذہ و زید بن عمر بن نویل یہ دونوں مقبول بندے زمانہ جاہلیت میں نہ صرف مواشد تھے بلکہ پیش از بحست محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بحرس شریفہ پر بھی ایمان رکھتے تھے اس نے بازار عقاد کے خطبے میں اپنی قوم سے فرمایا کہ انقریب ادھر سے ایک حق ظاہر ہونے والا ہے اور مکہ کی طرف اشارہ کیا لوگوں نے کہا وہ حق کیا ہے کہا لبی بن غالب کی اولاد سے ایک مرد کے تمہیں کلبہ اخلاص اور ہمیشہ کے چین اور دائمی نعمت کی طرف دعوت فرمائے گا تم اس کی بات ماننا اگر میں جانتا کہ اس کی بحث زندہ رہوں گا تو سب سے پہلے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ابو نحیم نے دلائل نبوبہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کو روایت کیا عامر بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھ سے زید بن عمر نے کہا میں اپنی قوم کا مخالف اور دبن ابراہیم ابن ابراہیم و اسماعیل کا تابع دین ابراہیم و اسماعیل کا تابے ہوں وہ دونوں بتوں کو نہ پوچھتے اور اس قبل کی طرف نماز پڑھتے میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی کے انتظار میں ہوں مگر میرے خیال میں ان کا زمانہ نہ پاؤں گا میں ان پر ایمان لاتا ہوں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہیں اے عامر اگر تمہاری عمر وفا کرے تو انہیں میرا سلام پہنچانا عامر فرماتے ہیں جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زید کا یہ قصہ بیان کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا میں نے اسے دیکھا کہ جنت میں دامل کشاں سیر کر رہا ہے کیا بات اور ایک اور حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے زید بن عمر کو بخش دیا اور ان پر رحم فرمایا کہ وہ دین ابراہیمی پر تھے یہ تو پہلی قسم دوسری قسم ہے مشرق کے اپنی جہالتوں ضلالتوں سے غیر خدا کو پوجنے لگے جیسا کہ اکثر عرب اور تیسری قسم غافل کہ براہ سادگی یا انحما کے پھر دنیا انہیں اس مسئلے سے کوئی بحث ہی نہ ہوئی بہائم کے مثل زندگی کی اعتقادات میں نظر سے غرض ہی نہ رکھی یا نظر و فکر کی مہلت نہ پائی بہت زنان و اہل بوادی کی نسبت یہی مضمون ہے علامہ زرکانی فرماتے ہیں کہ ایسا عہد جاہلیت جس میں مشرق و مغرب ہر طرف جہالت عام ہے احکام شریعے جاننے والے اور صحیح سے دعوت کی تبدیلی کرنے والے ناپید ہیں صرف چند علماء اہلی کتاب ہیں جو اطراف زمین شام وغیرہ میں منتشر ہیں اور آج جبکہ اسلام شرط و غرب میں پھیل چکا ہے عورتوں کا یہ حال ہے کہ اکثر احکام شرح سے بے خبر رہتی ہیں کیونکہ علماء سے ان کا وقت اور وابستگی نہیں پھر عہد جاہلیت اور زمانہ فطرت کی عورتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جبکہ عورتیں درکنار مرد بھی ان سب سے نا آشنا ہوتے تھے اسی لیے تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی تو اہل مکہ کو تعجب ہوا بولے کہ اللہ نے کسی انسان کو رسول بنا کر مبعوث کیا ہے اور بولے اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتارتا وہ تو یہاں تک سمجھا کرتے تھے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں انہی باتوں کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے اس غلط خیالی کی یہی وجہ تھی کہ شریعت ابراہیمی کو صحیح طور سے کوئی پہچاننے والا ان کو نہ ملا کیونکہ اس کے کی نشانات مٹ گئے تھے اور ان کو جاننے والے بھی ناقید ہو چکے تھے اس لیے کہ ان اہل مکہ اور حضرت ورانیم علیہ السلام کے درمیان تین ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ تھا یہ مسالک الخنفا اور از درج المنیف میں فرمایا گیا ہے سبحان اللہ سیدہ و مولانا محنت مدین ماہد الج الکرمی وبارک وسلم تو یہ چند لوگوں کا آپ نے جو ہے وہ بیان سنا یہاں پر ایک حدیث میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں حافظ الحدیث ابو الفضل شہاب الدین ابن حجر السلامی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں بہت آسانید سے حدیث آئی کہ جو زمانہ فترت میں اسلام آنے سے پہلے مر گیا یا مجنون پیدا ہوا اور جنون ہی نے گزر گیا اور اسی قسم کے لوگ جنہیں دعوت علیہ السلام نہ پہنچی ان میں ہر ایک روز قیامت ان میں سے ہر ایک روز قیامت ایک عذر پیش کرے گا کہ الہی میں عقل رکھتا یا مجھے دعوت پہنچتی تو میں ایمان لاتا تو ان کے ایمان کو ایک آگ بلند کی جائے گی ان کے امتحان کو ایک آگ بلند کی جائے گی اور ارشاد ہوگا اس میں جاؤ جو حکم مانے گا اس میں داخل ہوگا وہ اس پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جائے گی اور جو نہ مانے گا جبرن آگ میں ڈالا جائے گا اور ہمیں امید ہے کہ حضرت عبد المضلک اور ان کے گھر والے قمل زبور نور اسلام انتقال کر گئے وہ سب انہی لوگوں میں ہوں گے جو اپنی خوشی سے اس امتحانی آگ میں جا کر ناجی ہو جائیں گے مگر ابو طالب کے حق میں وہ وادھ ہو لیا جو اسے دفع کرتا ہے صورت توبہ کی آیت اور حدیث صحیح کا ارشاد کہ وہ پاؤں تک آگ میں ہے یہ حال اس کا ہے جو کافر مرے اگر آخری وقت اسلام لا کر مرنا ہوتا تو دوزب سے نجات کننی چاہیے تھی زید بن امر بن نفیل کے اہد العشرہ مبشرہ سیدنا سعید بن زید کے والد ماجد ہیں رضی اللہ عنہ اور یہ موحدان اور مومنان عہد جاہدیت سے تھے طلوع آفتا عالم تاب اسلام سے پہلے انتقال کیا مگر اسی زمانے میں توحید اللہی و رسالت حضرت قتمی پناہی جب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتے ابن سعد و ابو نعیم حضرت عامر سے راوی کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا وہ مکہ معظمہ سے کوہی ہرا کو جاتے تھے انہوں نے قریش کی مخالفت اور ان کے محبودان باطل سے جدائی کی تھی اس پر ان سے اور قریش سے کچھ لڑائی رنجش ہو چکی تھی مجھے دیکھ کر بولے ہیں عامر میں اپنی قوم کا مخالف اور ملت ابراہیمی کا پیرو ہوا کسی کو معبود مانتا ہوں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوجتے تھے میں ایک نبی کا منتظر ہوں جو بنی اسماعیل اور اولاد عبد المطنف سے ہوں گے ان کا نام احمد ہے نام پاک احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال میں میں ان کا زمانہ نہ پاؤں گا میں ابھی ان پر ایمان لاتا اور ان کی تصدیق کرتا اور ان کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں تمہیں اگر اتنی عمر ملے کہ انہیں پاؤ تو میرا سلام انہیں پہنچانا اے عامر میں تم سے ان کی ناک و صفت بیان کیے دیتا ہوں کہ تم خوب پہچان لو وہ درمیانہ قد ہیں سر کے بال کثرت و قلت میں معتدن ان کی آنکھوں میں ہمیشہ سرخ ڈورے رہیں گے ان کے شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہے ان کا نام سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ شہر ان کا مولد یہیں ان کی رسالت ظاہر ہوگی انہی ان کی قوم انہیں مکے میں نہ رہنے دے گی ان کا دین اسے ناگوار ہوگا وہ ہجرت فرما کر مدینے جائیں گے وہاں سے ان کا دین ظاہر و غالب ہوگا دیکھو تم کسی دھوکے فریب میں آ کر ان کی اطاعت سے محروم نہ رہنا سبحان اللہ کہ میں دین ابراہیمی کے تلاش میں شہروں شہروں گرا یہود و نصارہ و مجوس جس سے پوچھا سب نے یہی جواب دیا کہ یہ دین تمہارے پیچھے آتا ہے اور اس نبی کی وہی صفت بیان کی جو میں تم سے کہہ چکا اور سب کہتے تھے کہ ان کے سوا کوئی نبی باقی نہ رہا حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہر ہوئی تو میں نے حضرت زید ربی اللہ تعالیٰ عن یہ باتیں حضور علیہ السلام سے اردیں تو حضور نے ان کے حق میں دعائیں رحمت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے جنت میں دامن خشاں دیکھا امام احمد رضا خاں بریزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساعدہ ساعدہ واسلین اور اہل فطرت سے ہیں لیکن یہ بھی بلا ذریعہ نہیں نسلانیت مہگ ہو چکی تھی اور اسلام ابھی آیا نہ تھا وہ جو مشرقین تھے ان کے سامنے واضح کہتے ان میں توحید بیان کرتے اور حشر وغیرہ کا بیان کرتے آخر میں کہتے اگر تم میری نہیں مانتے تو عن قریب حضور تشریف لاتے ہیں جو لا الہ الا اللہ روشن فرمائیں گے سبحان اللہ تو یہ ان مبارک ہستیوں کا ذکر آپ نے سنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایمان سرکار پر لا چکی تھی اللہ ان کے ذکر پاک کے صدقے ہمیں ہمارے ماں باپ کو ہماری اولاد کو بخش ساری امت پر کرم فرمائے آمین اللہم آمین آمین وما علینا اللہ عام سلمین وما علین ان شاء اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں گے خاص طور پر حضور علیہ السلام کے والدین کے ہی ایمان کے بارے میں اہم موضوع ہے ضرور ضرور کل اس درس کو بھی دماغ فرمائیے گا درس قرآن کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ